چلی. اگر ہم بغیر جماعت کے فرض ادا کریں تو اس میں تقویر کہنا ہوگی کس میں بغیر جماعت کے فرض ادا کریں یعنی اکیلا آدمیوں جی بس وہ سواب مل جائے گا اس کو کہنے میں اس میں ضرورت تو نہیں ہے تو سواب پالے گا وہ. کیا فرض کی چاروں رقتوں میں صورت ملانا ہوگی کیا فرض کی چاروں رکت میں صورت ملانا ہوگی اس میں یہ سوال اعلی حضرت فاضل بریلوی سے کیا گیا تو آپ کی کتاب ہے احکام شریعت اکام شریعت نے آداد فاضل بریلوی نے امامت کے مسئلے پر گفتگو کی کہ امام جو ہے وہ سور فاتحہ ملائے گا یا نہیں تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ فقیر کو دونوں دلائل یکساں نظر آئے یا تو سور فاتحہ نہ پڑھیں تب بھی حرج نہیں اور پڑھ لیں تب بھی حرج نہیں لیکن فرماتے نے اس پر دیا میں اس نتیجے پر پہنچا اگر نماز باجماعت امام پڑھا رہا ہے اور لوگوں پر بار گزرے بہت سے لوگ اجلت پسند ہوتے ہیں لوگوں پہ اگر بار گزرے تو آخری کے دونوں رکعتوں میں سور فاتحہ نہ پڑھے اور اگر لوگ خوشی اور خزو میں ہیں ان پہ بار نہیں گزرتا سور فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لے لیکن اپنی نماز اگر پڑھے تو اس میں وہ پہلی رکعت میں سور فاتحہ دوسری سورت بھی پڑھے گا اور فرض نماز میں سور فاتحہ بھی پڑھے گا جبکہ انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھ رہا اور یہ حکامی شریعت میں فاضلے بریلوی کا یہ فتویٰ